اس لیے کہ تنہائی میں یکسوئی ہوتی ہے اور جب انسان کے اندر یکسوئی ہو تو اس عمل کا جو لذت ہوتا ہے وہ غیر قدمی ہوتا ہے اس لیے علم نے لکھا ہے کہ لذت الافکار علز من لذت البکار صوفیات کا قول یاد ہو گیا آپ کو لذت الفکار الز من لذت البکار اللہ کی صفات میں اور اللہ کی کارکردگی کارنامے میں سوچ اور فکر کرنا علماء اور اہل علم کے لیے الز ہوتا ہے من لذت البکار سے لزت البکار تو آپ جانتے ہیں نا شاد شدہ حضرات جانتے ہوں گے تو شادی شدہ کو جو لذت ابکار ملتا ہے نا اہل اللہ کو فکر فکر میں اس سے زیادہ لذت ہوتی ہے اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسوئی اختیار کی دوسری بات یہ ہے کہ یکم بے غار گیرا یعنی حب بل خالہ نبی علیہ السلام کو خلوت اس لیے پسند کیا یعنی پسند ہوا کہ نبی علیہ اللاۃ السلام اس موقع میں صفات اللہ اور آیات اللہ میں فکر کرے تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ عوام الناس سے نبی علیہ اللہت السلام کو تکلیفیں ملتی تھیں اس نسبت سے نبی علیہ السلام نے سوئی کو اختیار کیا اور پھر حراء کو اس لیے منتخب فرمایا کہ ایک تو حراء ایک بلند پہاڑ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف نظر بھی آتا ہے اور بیت اللہ کو دیکھنا یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے تو اس نصبرسی نبی علیہ اللہۃ السلام کو یکسوئی پسند ہوئی اب جب یکسوئی پسند ہوئی تو یکسوئی کہاں فرماتی وہ کہاں ہے یخلو بےغار ہیرا یا بےغار ہیرا <حِرَائِن> اندسین نے یہاں دونوں وجوہات لکھے ہیں غار ہیرا غیر منصرف ہیرا جب کہ یہ علم ہو نام ہو اس وادی کا یہ ایک پہاڑ ہے اللہ کریم آپ کو پھر میرے لے جائیں یہ ایک بڑا پہاڑ ہے اس کی نیچے بڑی آبادی ہے اس پورے اس وادی کو اس بقا کو حیرا کہتے ہیں تو فرمان یہ ہوگا کہ کان یخلوب رارے حیران نبی علیہ السلام خلوت اختیار کرتے تھے اس غار میں جو کہ ہرا کے مقام میں تھا اور ہرا الوادی ہے اور اس نسبت سے یہ غیر منصرف ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ منصرف ہو اس نسبت سے کہ یہ حرا عالم عالم مکان ہو تو اکان یخلو بغار حیرا نبی پاک غار میں حلوت فرماتے تھے غار میں کون سا غار المسمہ بے غار ہرا تو غار حرا جب عالمی مکان ہوگا حیرا تو غیر منصرف ہوگا اے منصرف ہوگا اور جب عالمی وادی ہو بکا ہو تو پھر فیطن صفی اب یہ اللہ علیہ ایتحن صفی کے ساتھ ہے اور اللہ یہ منصوبہ اس لیے کہ فیت خنسو کا یہ ظرف ہے تو فیتحن فیہ ہلیالیا اب تخنس اپنا معنی ہے تجن تسم مانا گناہ سے اپنے آپ کو بچانا تو اسی طرح یہ تحنس ہو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اب تو ذکر فی تخن صفی ہے تو نبی علیہ سلاۃسلام یہاں پہ تخنص فرماتے تھے لیالیا راتوں میں اور عرب کا صلاح یہ ہے کہ جب لیالی ذکر ہو تو ایام اس کے تابع ہوتے ہیں تو گویا کہ رات اور دن یہاں پہ تخنص فرماتے تھے میں سمجھنا آگے اب تحمس کا اپنا معنی ہے ات جنب اتنب عامل یعنی یہاں پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے اب یہاں پہ اس معنی پر عشکار ہے کہ تم عال سمت اور جماعت یہ مسلک ہے کہ ہم بیا کرام گناہوں سے معصوم ہیں تو پھر اس ہار گرام یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے تھے جب گناہ ہوتی نہیں ہے تو بچاتے کیسے تھے جب گناہ ہوتے نہیں ہیں تو پھر بچانا کیسے ہوا تو محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر مسبب ہے اور مراد کیا ہے سبب ہے اب جناب گناہ سے بچنے کا سبب کیا ہے عبادت ہے گناہ سے بچنے کا سبب عبادت ہے تو ذکر مسبب اور مراد سبب فیطحم صفی علیہ عبادت کیا کرتے تھے غار حرام راتوں رات, و رات یعنی راتیں اللہ علی ابوسیا راتیں ناتین اب یہ تخنص کیا ہے بھائی ہوتا آپ درمیان میں یہ تفسیر جو ہے یہ یا تو امام بخاری سے ہے یا باقی واد سے ہیں یہ یعنی راوی کے عبارت نہیں ہے وہ تاب یہ تفسیر تحمص ہے یا تو امام بخاری کی طرف سے ہے یا کسی دوسری راوی سے مدرج ہے لا من کلام الروین ہتیاشے کا کلام نہیں ہے یہ مدرجمین الراوی ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تاہمس کا معنی ہے اتاب دونوں ٹیشو بھائی وہ تاب یعنی یہ عبادت کرنا تھا اس رار ہرام نے اب یہ اس راوی نے اس کلام کو اس لیے ذکر کیا ہے ہمارے وہم خالی ہو جائیں اس نسبت سے کہ بھئی تخنس کو کہتے ہیں تجنب عن الاسم اور جب ندی معصوم ہے تو تجن الاسم کیسے ہوا تو بھئی ذکر مصدر مراد صبر اور تخنس مثلا بادہ مسئلہ زوات یہ لرا جس سے تعلق ہے یعنی زوات العاد عبادت کیا کرتے تھے گنی ہوئی ہیں زوات العدد شمارش پیب تو کبھی آٹھ ہو کبھی دس کبھی اس سے زیادہ کبھی اس سے کم اچھا قبل ان پہلے اس سے کہ واپس ہوتے تھے اپنے آل کے پاس وہ کہ جب یہاں تشریف لاتے تو یہاں راتوں رات رہتے واپس گھر نہ جاتے اگر جاتی تو کئی دنوں بعد جاتی یہ نہیں کہ رات گزاری صبح گھر گئے پھر رات گزاری صبح گھر گئے نہیں کب لائیزیل آئی آمل کی طرف نہیں لوٹتے تھے وہ کہ یہاں پہ چالیس دن بیس دن دس دن دوسرا محدسن فرماتے ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت فرمایا کرتے تھے وہ تضا دلزہ مسل تبکل بھی ثابت ہوا جب نبی علیہ السلام سلام یہاں پہ عبادت کے لیے آتے چلنا نکالتے چلنا نکالتے ویسے چلے تو نہیں تھے لکھمی نکم دس دن رہتے پندرہ دن رہتے بیس دن اب یہاں یہ سوال ہے کہ بھئی یہاں جب رہتے تو کھاتے پیتے کیا فرمائے ہوا ترز ہوا جتنے ایام رہتے یا رہنے کا ارادہ فرماتے اتنا اس ایام کے لیے گھر سے توحہ بھی لاتے ذات بھی لاتے تو گویا کے اسباب سفر بھی صاف پھیراتے تھے ترک اسباب نہیں کیا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ اسباب پیدا کرنا یہ توقل کے منافی نہیں ہے سمعی سمجو علا خدیجہ پھر واپس جاتے اپنی بیوی خدیجہ کی طرف فیتزا مسلحہ پھر توحہ لاتے لے جس طرح پہلے ایام کے لیے لے مسلح کی طرف آ جائے لے مسلحا لے ایام المازیا جس طرح پہلے دن راتوں کے لیے جتنا توفہ توشا لاتے تو پھر باقی راتوں کے لیے بھی اتنا لے آتے حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک خود جاتے اور خود زاد سفر لاتے اور بعض محدیث فرماتے ہیں کہ حدیج القبراں لایا کرتی تھی تو اس میں کوئی شکال نہیں ہے کبھی خود جاتے خود لاتے کبھی نہ آتے تو حدیج لے آتے تو شکار نہیں ہے کب نہ آتے تو حدیجہ لے آتی تو آتے تو حدیج رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلۃ السلام کی پہلی بیوی اور سب سے زیادہ جو ہے کہ نبی پاک کی خدمت کی ہے حتا جاحق یہاں تک کہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس حق یعنی وہی شروع ہو گئی الحق سے مراد یہاں وہی ہے اور یہ حق حتا جو ہے یہ غائب فیت کے لیے فیتح صفی اللہ علیہ حتا جا خلوت فرماتے تھے اور اس کے لیے زاد وادی لاتے تھے آتے جاتے تھے یہ سلسلہ خلوت یہاں تک جاری تھا کہ جا اہل وہی وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جب وہی آئی تو نبی پا کہا تھی وہ فیغار ہیرا آبی علاسلام اس غار میں تھے جو کہ وادی گرامی ہیں یا وہ فیغار ہرا ان گار میں تھے جس کے اسم ہرا ہے فجا الملک کیفیت وہی آئے نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ یہ ملک جو ہے رئیس الملائک ہے جس کا نام ہے جبیل امیر جبیل آئے فکالا اقرا فکل اب فکالا کا فائل بھی نبی ہے فکول بھی فائل نبی فکالا نبی نے حضرت عاشق کو کہا کہ جب مجھے ملک نے کہا کہ اقرا تو فقالا نبی نے کہا کہ میں نے جواب میں کہا فقول تو میں نے کہا ما انا ان نہیں ہوں ہوا نہیں ہوں میں پڑھنے والا پڑا ہوا پڑھا ہوا نہیں ہوں اب یہاں پہ مسئلہ ہے بخاری مشکل ہے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اقرا ملک جب آیا اور جبیل جبریل جبریل جب آئے اور نبی علیہ اسلام کو کہا کہ اقرا پڑیے اب یہ اقرا امر ہے تو یہ امر تکلیفی ہے یا یہ امر تمکینی ہے یا یہ امر تفہیمی ہے کون سا امر ہے اگر یہ امر تکلیفی ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ تکلیف ماں لاو تاق ہے اگر ایک انسان پڑھا ہوا نہیں ہے اور آپ اس کے اقرا پڑھو تو پڑھا ہوا نہیں ہے تو یہ تو تکلیف ما لا تاق ہے اور تکلیف اما لا تاق نشان الحکیم نہیں ہے حکیم اپنے بندوں کو اس چیز پر مکلف کرتے ہیں جو کہ طاقت کے اندر ہو ایک چیز طاقت کے اندر نہیں ہے تو مالا ااق ہے نا آئی بھائی کیا نام ہے آپ محمود الحسن اس مسجد کو اٹھاؤ اس مسجد کو اٹھاؤ بھائی یہ تقریب مالا ااق ہے عاقل اور حکیم جو ہے معمور کو ایسی چیز پہ امر نہیں کرتا جو کہ معمور سے معمور کے وس اور طاقت سے باہر ہو ٹھیک ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ امر تکلیفی نہیں ہے جب امر تکلیفی نہیں ہے تو یہ کیا ہے <تصفح> یہ امر آتمکینی ہے یا امری تفہیمی ہے سمجھانے کے لیے ہے جیسے کہ معلم اور استاذ بچی کو کہتا ہے پتر پڑھ کہہ دھ آلف با تاشا اب یہ ہے امر تفہیمی تمکینی ہے پڑھیے شروع کیے عالف با تاشا تو نبی پاک کو فرما ایک کرا آپ شروع کیجئے اقلا آپ شروع کیجئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بیکار میں نہیں ہوں پڑا ہوا اس کا ایک مطلب یہ ہے آج سے پہلے میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے تو کیا پڑھوں ایک ایک یا سکلی وہی کی نسبت سے فرمایا کہ ما انا بیکار توجہ کرو تیسری بات یہ ہے کہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ملک سے مرعوب ہوئے تو مرعوبیت کی خاطر فرمائے کہ ما ماں بقارئ آپ پڑھیے ماں بقارئ آج تک تو میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے کیا پڑھوں ایک نسبت یہ کہ استفسار ہوا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیا پڑھوں فرمایا کرا بسم میں رب کا پڑھو ایک نسبت سمجھ گیا ماں نب پڑھ ہوا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں تو فرما اقرا بسم کا پڑھا یا ماں انبکار نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا تو گویا کہ نبی پاک پر سکل وہی کی نسبت سے فرمایا کہ ماں انبقارے یا وہ دشت دشت ہوتا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو تھوڑے سے مرعوب ہوئے رویت ملک سے کہ ایک تو اچانک آیا ہوں نبی پاک اپنے انداز میں تشریف فرماتے اچانک آیا اور ایسے اپنے صورت میں آ کے صدر فکر واد میں آتا ہے تو مرو یہ کیا ہوا یہ کیوں کون آ تو تھوڑا سا روب آیا اس لیے فرمائے کہ ما آنا بیکارین قال نبی پاک فرماتے ہیں فاخذنی تو مجھ کو جبریل نے پکڑا فاغت تو مجھ سے کیا کیا مجھے سینے سے لگایا گئی گی سر ان ٹھیک شوا تو مجھے سینے سے لگایا ہتا بلاگا منیل جہدوہ ہتہ بلاگا منیل جہدا دونوں ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فغتری حکمت غت کیا ہے کہ مجھے جبریل نے اپنے ساتھ لگایا سینے سے لگایا کیوں لگایا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی توجہ جو ہے باقی اشیاء سے ختم ہو کر وہی اور جبریل کی طرف متوجہ ہو جائے فغت تری جا آدمی ایک ایک آدمی دوسرے کو دباتا ہے نا تو دبائے ہوا انسان جو ہے اس کے ذہن میں زور یعنی دبانے والے کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور باقی توجہات ختم ہو جاتے ہیں تو حکمت غط یہ ہے کہ توجہ باقی سے مبزول ہو کر وہی اور جبریل کی طرف متوجہ ہو جائے تو فاغت تو دوسری بات یہ ہے کہ حکمت غط یہ ہے کہ جبریل نے نبی علیہ السلاط السلام کو اپنے ساتھ لگایا سینے سے لگایا ٹھیک ہے نا گت کلاوہ بھرا اس لیے ایک عظیم حکمت ہے کہ دیکھو جبریل اور نبی کے درمیان م تو نہیں تھا نا وہ نوری ہے نورانی ہے اور نبی علیہ السلام سید البشر ہے یا موجانسد تو نہیں تھا نا بھائی تو آدمی مجانست جو ہوتا ہے وہ سبب تنافر ہوتا ہے تو جب غد ہوا برا سینے سے لگا اس لیے کہ وہ تنافر دور ہو کر مجانست پیدا ہو جائے اور یہ مجانست جو ہے یہ سبب قرب الفت محبت ہے تو اس لیے تنی ٹھیک ہے تیسری بات محدسی نے لکھا ہے کہ تنی اس لیے اس میں ایک یہ حکمت تھی کہ نبی پاک مستعد ہو جائیں پڑھنے میں وہ جو دشت آیا تھا نا وہ مبزول ہو جائے وہ ختم ہو جائے اب اتنا زور دیا اتنا زور دیا حتی بلغ ہتمنی الجہدو یہاں تک کہ پہنچ گیا جبریل زور دینے میں مجھ کو الجہدو اپنے زور کے منتہا کو یہاں تک کہ پہنچ گیا زوری جبریل اپنے ممتہا کو جو دو ہے نا پہنچ گیا دبانا جبریل کا اپنے ممتہ کو گویا کے افس نے اپنے پورا وس لگایا مجھ پر جتنا زور بھی تھا نا اپنا پورا زور مجھ پہ صرف کر دیا یاتا بلغ منی الجہدا پہنچا جبریل زور دینے میں مجھ کو الجہدا اپنے انتہا کو یا یہ زور دینے میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا اب یا زور دینے میں اپنا پورا زور مجھ پہ خرچ کر دیا اب سمجھ گئے ہیں اب یہ دونوں اعرای درست اور دونوں معنی صحیح ہیں گویا کہ جبریل نے اپنا پورا زور لگا لیا اب یہاں پہ بہت عظیم اشکال ہے محدثین لکھتے ہیں کہ جب جبریل نے اپنا پورا زور خرچ کیا تو بھائی جبلی کی طاقت تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پر پہ جو ہے نا بستی اقوام لوت قومی لوت اٹھا کر گرایا اتنا طاقتور تھا تو جب اس کو اتنا زور تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی برداشت کیسے ہوئی جبیل کا زور اور پھر اس کا قوت برداشت نبی پاک کے سینے میں کیسے آیا تو ایک یہ ہے کہ جب زور دینے والے نے زور دینا شروع کیا تو اللہ نے نبی میں اس کا استعداد اس کے قوت برداشت اور استعداد بھی پیدا کی بات ختم دوسری بات جو علمی ہے اور اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جبرین بے شک زی قوت ہے اورنگ بھی آتا زی قوت ہے بڑی قوت اور طاقت والا ہے لیکن یہاں پہ جبرین بصورت ملک نہیں آئے تھے بلکہ بصورت انسان آئے تھے جب جبریل بصورت انسان آئے نا تو اپنی جنسیت کو چھوڑ دیا اب جنس انسان ہو گیا انسانوں میں اس کی جو قوت تھی اس کے مقابلے میں نبی کی قوت اس پہ غالب تھی لباس کہتے ہیں جب جبریت نے زور دیا تو پھر نبی علیہ صاحب برداشت کیسے کیا تو جبریل تو بصورت ملک نہیں آئے تھے جبری بصورت انسان آئے تھے جب بصورت انسان آئے تو پھر انسانوں میں نبی کا نبی کی جو قوت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلات کو اللہ نے جو طاقت دی تھی تو سو جنتوں کی قوت اللہ نے دنیا میں نبی کو دی تھی سو جنتوں کی قوت ایک نبی کو دنیا میں ملتی ہے جب یہ نقطہ آپ کو یاد ہوگا تو اگر کہیں کہ داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کے سو تھے تو آپ پھر زین آپ کا زین م... یعنی یہ مارنا کہ بھائی آج کل تو ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر سو بیویوں کو کیسے سنبھالا تو لوگ سو آدمی سو بیوی سنبھال سکتے نا سو آدمی اپنے ایک ایک بیوی جب سو آدمیوں کے سو بیویاں ہو تو سو آدمی سو بیویاں ایک ایک بیوی کو س... کیا سنبھال سکتا ہے تو کیا مشکل ہے یہ نبی پاک کو جو ہے سو جنتی کی قوت ملی اور ایک جنتی کو سو سو دنیا آدمیوں کی قوت ملتی ہے تو دس ہزار آدمیوں کی قوت جب ایک آدمی کے سینے میں ہو تو اس کی داغ زیادہ نہیں ہوگی مسئلہ لیا. اگر یہ جی اشکال ہو کہ جبریل کی قوت تو بہت زیادتی نبی نے برداشت کیسے کیا بھائی جی... یا تو اللہ نے نبی پاک کو استعداد عطا فرمایا قرآلہ جب الرائے تو حقاش متصدیہ پھر نبی علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا تو یا قوت برداشت رکھ دیا تھا نا تو اگر جبری کی قوت اتنی زیادہ تھی تو نبی کے سینے میں اللہ نے قوت برداشت بھی رکھ دی تھی تو مجھ مسئلہ ختم یا جبری بصورت بشر تھے تو بشری قوت تو نبی کی زیادہ ہے تو لہذا شکار ختم ہے سم ارسل پھر مجھے اس نے چھوڑ دیا لاؤ مجھے اس کو کیا کہتے ہیں بغل گیر, بغل گیر ہوئے ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑ دیا پھر مجھے کہا اکڑا فکل تما انکار بھائی میں پڑا ہوا نہیں فاغت نسانیہ مجھے پھر پکڑا اور پھر مجھے بگل گیر کیا مجھ سے بگل گیر ہوئے جوہدا سم ارسل اکرا فکل بھی پاگلے تیسری دفعہ بغل گیر ہوئے سم ارسلنی پھر مجھے چھوڑ اب دیکھو بھائی تین دفعہ بغل گیر ہوئے اس میں کیا حکمت ہے اے تو یہ ہے کہ پہلے دفعہ اور التفات من اور یا من امور عمور الى امور آخرہ دنیا سے توجہ ہٹانے کے لیے اور امور آخرت کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے یہ ایک دفعہ بغل گیر ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دشت اور تنافر تھا اس کو دور کرنے کے لیے مجانست پیدا کرنے کے لیے بغلگیر ہوئے اور تیسری دفعہ جب بغلگیر ہوئے اس میں حکمت یہ ہے کہ اپنی سینے سے ملا کر زور دیا اس لیے کہ استعداد قیرات اور استعداد پڑھنے کا استعداد پیدا ہو جائے اللہ مستعد فرمائے تو اس لیے تین دفعہ بغل گیر ہوئے توجہ دس دور کرنے کے لیے فکر آخرت کی توجہ پیدا کرنے کے لیے اور مجانست پیدا کرنے کے لیے یہ تین دفعہ بغل گیر ہوئے ٹھیک ہے سما سنی فقال اقرا بسم رب کل لذیق الق حلق انسان منا الق اقرا اور رب کل جب تیسری دفعہ مجھے چھوڑا تو فرما اقراب اسم ربق پڑیے اللہ کے نام کے مدد سے اللہ جی خلا وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا یا خلقا پوری انسانیت کو پیدا کیا خلق الانسان من علق اور پیدا کیا انسان کو من علق منجمد خون سے اب اس میں یہ بات ہے کہ بھائی اسم رب کا آپ پڑھیے اللہ کے نام کی مدد سے تو اللہ کے اسماء اسنا تو بہت ہیں تو ان میں انتخاب رب اس میں کیا حکمت ہے تو ٹھیک جی ہے اللہ کے اسماء حسن رحمان رحیم کریم غفار ستار سب ہیں تو اللہ کے اسماء عسنہ میں سے رب بھی ہے اب رب کو یہاں پہ انتخاب کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رب تربیت سے ہے اور اللہ مخلوق کی جو تربیت بدنی کرتے ہیں یہ تو مشاہدہ ہے جتنے مخلوق ہیں ان کی تربیت جسمانی اللہ فرماتے ہیں تو تربیتی جسمانی تو مشاہدہ ان میں ہے تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ میروبان اپنے بندوں کی تربیتی جسمانی کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ کریم جو ہے تربیتی روحانی بھی کرتے ہیں تو اقرا بس ربک اللہ کے نام کے مدد سے آپ پڑھیں وہ رب وہ اللہ جو تیرا رب ہے تو کام کیا اشارہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے تیری تربیتی جسمانی فرمائی ہے وہ تمام انس کی تربیتی جسمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تربیتی روحانی فرماتے ہیں تو قرآن سے جو ہے کہ تربیتی روحانی ہوتی ہے تو اس لیے فرمائے کرا بسم رب کا پھر فرمائے خلق الانسان من علق اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے علق سے تو علق کیا ہے ایک خون ہے ایک منجمد خون ہے اور یہ خون جو ہے یہ انسان کے جنس سے نہیں ہے جب اللہ کریم جو ہے ایک انسان کو علق سے پیدا فرما سکتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں اور اس کو حسین و جمیل انسان بنایا ہے تو اسی طرح اللہ کریم آپ کو تاج نبوت دے کر اللہ کریم جو ہے آپ کو اشرف القائنات اور اشرف المخلوقات بناتے ہیں تو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا جس طرح ایک منجمد خون سے خوبصورت انسان اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ کریم جو وہی دے کر آپ کو اشرف المخلوقات اور افضل انبیا بناتے ہیں بنانے والے ہیں پھر فرما اکرا ورب بکل اکرم پڑیے رب تیرا عزت دینے والا ہے اکرم ہے ایک معنی عزت دینے والا اکرم میوروبان ہے تو میوروبان ہے تو آپ پر آپ کو وہی دی اکرم اکرام یعنی عزت دینے والا ہے وہی سے اللہ کریم آپ کو مشرف کرنے والے ہیں اور اقرا اور رب کل علما بالقلم علما بال قلم علم نے تو زی تعلیم دی انسان کو قلم سے جس طرح قلم اللہ نے ذریعے تعبیر بنایا ہے تو اسی طرح جبھیل اللہ نے آپ کے لیے ذریعے تعلیم بنا دیا ہے قلم سے تعبیر ہوتی ہے جبریل سے جو ہے تعبیر وہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی ہے باقی بھی اس میں حکمتیں ہیں اور اس میں محدثین نے یہ بات بھی کی ہے کہ اقرا بسم ربک فرما دیا ہے تو ابتدا تو اقرا سے ہے یہاں تو بسم اللہ نہیں ہے کیا بسمر بسم, بسم, بسم, اللہ اللہ بسم, بسم اللہ اللہ کا جز ہے وہ کہ نہیں ہے تو شوافی تو کہتے ہیں کہ ہر سورت سے جز ہے احناف کی تاخیر یہ ہے کہ پورے قرآن سے ایک بسم اللہ جز ہے ہر صورت کا جز نہیں ہے تو ایک سو چودہ ہیں اگر بارات میں نہیں ہے تو نمل میں ہے اب نمل کے علاوہ باقی صورتوں میں ایک صورت سے جز ہے لال تین فاتحہ سے بناؤ بقرہ سے بناؤ جس صورت سے مرضی ہے بنا لیکن ہر صورت سے جزو نہیں ہے اس کے لیے مسائل جو ہے آدیش میں آپ کو آئیں گے ان اللہ اور بیسائی میں آپ پڑھ چکے ہیں جب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار گرام میں ملی فرض آسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس لوٹ آئے نبی علیہ السلام بہار ان آیا لوٹ آئے مکت المکرما بیل حدیجہ جو کہ نبی کا گھر تھا یار جو نبی علیہ السلام تو کیا نبی پاک کا دل کامتا تھا ایسا مانا ہے نا نبی پاک کا دل کامتا تھا اب یہ کامپنا کس چیز سے ہے کیوں کامپتا تھا بعض حضرات فرماتے ہیں اس لیے کامتا تھا کہ ٹھنڈ یا سردی کی وجہ سے سردی اتنی آئی کہ غرج روپ آدو نبی کا دل کامتا تھا جنل پہ نمبر جب انسان کو سردی زیادہ لگ جاتی ہے نا تو پھر دل کاپتا ہے اب اس میں شکار ہے کہ یہاں پہ جب وہی آئے تو دل کاپتا تھا اور ہم نے پہلے حدیث سر سر تر جنس میں فرمایا ہے وہ اشبد آ رہی یا فیو وہاں پہ گرمی آتی تھی پسینہ آتا تھا پہلے حدیث میں آتا ہے پسیینہ اور یہاں آتا ہے سردی وہی تو ایک حالت ہے تو کبھی سر جو کبھی پسی نی کیسے تو وہ دس فرماتے کہ حدیث میں تارس نہیں ہے تاروس تو تب ہو کہ مکان بھی ایک ہو اور حالت بھی ایک ہو یا تو حالات مختلف ہیں تو ایسا کہو کہ یہاں پہ ذکر جو ہے حدیث میں پہلی حالت کا ہے جب پہلی حالت میں وہی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھنڈک محسوس ہوئی جب بعد میں آئی تو پھر گرمی تو ابتدائی حالت میں ٹھنڈک اور دوسری حالت میں گرمی تو لہذا یہ اس میں تارس نہیں ہے اس لیے کہ حالات مختلف ہیں یہاں پہلی حالت ہے اور اس حدیث میں دوسری حالت ہے تو شکار نہیں ہے دوسری توجہ جی یہ ہے کہ بھائی وہی کے شروع ہونے کی صورت میں ٹھنڈک محسوس ہوئی جب وہی کی انتہا ہوئی تو پھر گرمائش محسوس ہوئی ابتدائی حالت میں ٹھنڈک اور ممتہا میں یا حالتین ہیں یا حالت واحد ہے لیکن ابتدا اور انتہا میں فرق ہے ٹھیک ہے جی تیسری صورت یہ ہے کہ یہاں پہ یار جو آدہ جو ہے یہ کاپ میں جو تھا تو یہ خوف کی وجہ سے تھا ٹھیک ہے سقل ونہی کی وجہ سے تھا جب انسان پہ کوئی خوف آتا ہے نا تو انسان کا دل کانپنے لگ جاتا ہے تو انہا سنلقی علیہ کا قولا سقیلا تو یہ قول سقیل کے برداشت کرنے کی وجہ سے دل رسول اللہ کا کانپنے لگا تو فدخل علا خدیجتہ بنت خولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حدیجہ جو کہ خولد کی بیٹی ہے اور نبی کی زوجہ متحار ہے ان کی گھر تشریف لائے فقال زم نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر میں لپیٹ لو زم چادر میں لپیٹ لو فضم ہو تو انہوں نے چادر میں لپیٹ لیا نبی علیہ السلام السلام کو اب زم ملونی زم ملونی تزمیل ترفیز نیچے لے چادر میں لپیٹنا چادر میں لپیٹنا کیوں ہے اس لیے تو سردی ہے نا سردی لگی ہوئی ہے تو چادر میں لپیٹ لو کہ سردی کی کیفیت بدل جائے یا یہ ہے کہ دشت ہے اب جب دست آتا ہے تو مجھ پہ چادر ڈال دو مجھے چادر میں لپیٹ لو اس لیے کہ میری کیفیت بدل جائے آدمی ڈرتا ہے نا بچے جب ڈر جاتے ہیں تو ماں اس کے کہتے ہوئے آ اس کی بند کرا کے جھولی میں ڈال کر چادر ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی توجہ کو مبزول کرنے کے لیے وہ جو بشت اور سقل تھا اس سقل کے رفا کے لیے فرمایا کہ زمین زمین کہ مارا چادر میں مجھے لپیٹ لو چادر مجھے لپیٹ لو تو فضم ہو تو گھر والوں نے تعمیل حکم کے بعد نبی کو چادر میں لپیٹ لیا ہتھا آن بول رہا تک کہ نبی علیہ السلام سے وہ گھبراہٹ چلی گئی تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تزمیل سردی کی خاطر نہیں تھی یہ تزمیل رف سقل اور رف دست کی خاطر تھی تو جب انہوں نے یہ تزمیل فرما لیے تو صحابہ انہور رو تو رسول اللہ سے جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی جب ختم ہو گئی گھبراہٹ اور اپنے کیفیت میں آگئے تو فقال لہٰ جاتا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غار ہیرا میں جو کیفیت محسوس ہوئی تھی جبریل کی ملاقات سے اب اس کی اخبار شروع کی فقال حدیجہ نبی علیہ السلام نے حدیت القبراہ کو کہا وہ اخبار خبر اس حال میں کہ نبی علیہ السلام نے پوری خبر سے پوری یعنی حالت سے حضرت حدیجہ کو خبر کر دیا کسی طرح میں غار ہیرا میں تھا اسی طرح ایک آدمی آیا اس کے فیس سے آیا اور مجھے یوں کہا اور یوں کہا اور یوں کہا آخر مجھے آت پر آ کر چلا گیا اور فرمایا لقد خشی تو علا نفسی اللہ کی قسم میں ڈر گیا اپنے نفس پر لقد خشی تو علام میں اپنے نفس پہ ڈر گیا اب یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے سمجھ گئے نا ملا علی قاری اور ابن حضر جوہاں فض الحدیثت البار میں اس کی بار تو جی ہاتھ لکھے ہیں کہ خشی تو علام سے کیا مراد ہے مجھے اپنے نفس پہ ڈر آ گیا میں ڈر گیا ہوں بعض توجیہات انہوں نے لکھے ہیں اور صرف خود بخود اس توجیہ پر رد کیا ہے لیکن اس صاحب نے توجیہات ابن حجر نہیں دیکھی اس لیے کتاب لکھی ہے اور امام بخاری کو یہاں پہ اس نے ہاں کہ دیکھو کہتے خشی تو نبی علیہ السلام پہ تو مطلب کہ نبی علیہ السلام نے فرمے ڈر گیا بھائی ڈرنا ہے تو کس سے در رہا ہے علماء نے لکھا کہ لقد علاقل خشی تو علا نفسی الجنون میں اپنے نفس پہ ڈر گیا ہوں کہ مجھ پر دیوانگی آ گئی یا مجھ پر کسی نے کہانت کی ہے لیکن فطلبا نے اس پر رد کیا یہ مراد نہیں ہے نبی علیہ السلام اپنے نفس پہ جنون اور کہان سے نہیں ڈرے بات جس نے وہ ضعیف ہے بعض حضرات لکھتے ہیں کہ لقد خشی تو المت الموت میں ڈر گیا ہوں اپنی نس پر موت پر کہ مجھے موت آ گئی تو اگر یہ مانو یہ بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام پر ایسے ڈرکے سے آ گیا کہ اللہ نے نبوت دی ہے تو اس نبوت کو پہنچانا بھی ہے تو جب نبوت کا پیغام ان انسانوں تک نہیں پہنچا تو موت نہیں آئے تو بھائی یہ بھی مراد نہیں ہے تو تیسری توجی یہ ہے کہ لقد خشی تو علانسی مجھے اپنے نفس پر ڈر آ گیا ہے کہ میں نبوت کا شکل کیسے برداشت کروں گا اور یہ توجہ رشید احمد گنگوہی رحم اللہ نے پسند کی ہے لقد خشی تو علا نفسی مجھے ڈر آ گیا اپنے نفس پر کہ میں یہ شکلیں نبوت اور سکل وہی کیسے برداشت کروں گا یہ تو بہت مشکل کام ہے اب اس کو میں پورا حق کیسے ادا کروں گا میں ڈر گیا اب سمجھے رزانہ ان کا وز رکھا تو, تو تھا نا بوجھ تو تھا نا سکل وہی تھا ٹھیک ہے یا لقد خشی تو نفسی میں ڈر گیا اپنے نفس پر یہ پیغام وہیں میں لوگوں کو کیسے سناؤں گا اور یہ توجہ بھی اچھی ہے بج رکھا زوالن فہدا اور جنید بغدادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ وجود اخر اے متحرن فی بیان کتابی فہدہ کیا ہم نے آپ کو کتاب اللہ یعنی دعوت کے سلسلے میں متحیر پایا کہ آپ دعوت کیسے چلاؤ گے ہم نے آپ کو طریقہ ادا کیا خفا خشیت والا انفسی میں ڈر گیا اپنے نفس پر کہ میں لوگوں کو کیسے دعوت دوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی توجیات فشیت تو والا نفسی اب تک زی بمن جیا تل مجھے ڈر آیا کہ کہیں یہ جی پیغام سناتی ہوئی مجھے لوگ جھوٹا نہ سمجھے فخرشی توانفسی الموت مرجیا تلخل مجھے ڈر لگ گیا کہ پیغام سنا تھی لوگ مجھے کہیں مار نہ دیں اور پیغام ادورا رے نہ جائے تو بہرحال بارت و میں کچھ ضعیف کچھ قوی ہیں لیکن رشید احمد گنگوی رحم اللہ نے جن کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ فخشی تو الا نفسی منسکل نبوت یا تو علانت نفسی مجھے اپنے نس پہ ڈر آ گیا کہ کہیں مجھ, مجھ سے سکل نبوت اور وہی کے اٹھانے میں کوتا ہی نہ ہو جائے یا خشیتو تو علا نفسی مجھے ڈر لگ گیا کہ میں اس بوجھ عظیم کو کیسے ادا کروں گا یہ چیز مجھ پر مشکل لگ گئی یہ توجیات اچھے ہیں فقالت خدی تو۔ ماشاء اللہ دیوی ہو تو ایسی ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت غار ہیرا بیان فرمایا تو حدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی فرماتے ہیں فکالت حدیجہ حدیجن کا کل یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ نہ ڈریں آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ نہ ڈریں اباض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ڈر گئے ہو حدیجن کا ہو نہیں تو یہ ہے کہ ہشی تو جہاد ہے کہ میں یہ اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھا بوجھ اٹھانے سے نہ ڈرے اگر اللہ کریم نے آپ کو استعداد وہی عطا کیا ہے تو اللہ کریم آپ میں قوت ابلا بھی پیدا فرمائیں گے اور جب اللہ نے آپ کو وہی اٹھانا آسان فرمائے تو وہی بیان کرنا بھی آسان فرما دیں گے تو حضرت حدیجہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ کل آپ خوفزادہ نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں و اللہ مایوسی کل ابدا قسم اللہ کی کہ اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہ فرمائے اب اصل مانا تو رسوائی ہے لیکن اب یہ کہ اللہ آپ کو پریشان نہ کریں گے اللہ آپ کو رسوا نہ کریں گے یعنی اللہ آپ پہ پر پریشانی نہ لائیں گے کیوں اب دیکھو یہاں پہ دلیل عقلی حضرت حدیث بیان کرتی ہے کہ رسوا تو وہ ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جس کی عادات قبی ہو جو بخیل ہو سمجھ گئے نا اور جس میں جو ہے نا ظلم ہو عادات کبیاں ہو آپ تو بکیل نہیں ہیں آپ تو آپ کے صفات اور آدات جمیلہ ہیں تو صاحب عادات جمیلہ کبھی بھی دنیا میں رسوا اور پریشان نہیں ہوتا بات سمجھ گئے اس لیے فرمات مایوزیق اللہ ابادا اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے کیوں ان نقد تحسل اس لیے کہ آپ سلا رحمی فرماتے ہیں لتا سیلو ارحم آپ اقربات پر وری رشتہ آپ سلا رحمی کرتے ہیں گویا کے عرب میں سلا رحمی کرنا مفقوط تھا اور اکثر لوگ جو ہے نا ظلم میں اوقت تعلقات میں گرفتار تھے اور سل رحمی کرنا جو ہے یہ اخلاق عالیت کہ کیا اخلاق عالیہ کا کام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ تام موجود تھا اس لیے فرمائے آپ سے رحمی فرماتے ہیں آپ کی وجہ سے دشمنیاں ختم ہوئی ہیں جو شخص ایسے اعلیٰ صفات پہ موصوف ہو اسے اللہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں کرتے اور دوسری بات تاہ مل الکل اور آپ اٹھاتے ہیں بوجھ کو تحملو ملو آپ اٹھاتے ہیں الکل یعنی بوجھ کو آپ بوجھ اٹھاتے ہیں اب یہ کیا ہے بھائی بوجھ کیسے اٹھانا ہے تو مہرشی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ بوجھ اٹھانے سے مراد امدادی ضویف ہے اب ضعیف کی مدد کرنا یہ بوجھ ہے نا ایک بوڑھا آدمی ہے وہ نہیں جا سکتا آپ اس کو ہاتھ سے پکڑیں اور ساتھ ساتھ لے جائیں یہ بوجھ ہے تو آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں آپ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں آپ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ عورتیں جن کو یعنی جو جن کے کھاون نہیں ہیں کیا ان کو کہتے ہیں بیوہ آپ بیواؤں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں تو جب جب آپ میں اتنی صفات عالیہ موجود ہیں تو آپ پریشان نہ ہونا تحمل کل آپ اٹھاتے ہیں بوجھ کو اب بوجھ ہو گیا یعنی ضعیف صاحب عیال کی کا بوجھ ضعیف کا بوجھ یتیم کی پرورش کرنا اور بیواؤں پر احسان کرنا جس طرح ابی طالب نے بھی کہا تھا نا کہ سیمار الیتامہ عصمت الرامل آپ یہ تامات شفقت کرنے والے ہیں اور آپ جو ہے ارامل جو ہیں ان کے لیے عصمت ہیں آپ کے آنے سے جو ہے بیواؤں کی عزتیں محفوظ ہوئی ہے آپ تو باکمال شخصیت ہیں آپ پریشان نہ ہونا وہ تکھ یا وہ تخ آپ دیکھو یہاں اس کی کافی توجی ہاتھ ہیں ایک توجہ تو یہ ہے یہ تخ سب ہو ٹھیک ہے اور معذوم اس کا مفہول ہو تو تخ سب المادوم یعنی تخ سب المال المادوما آپ دیتے ہیں مال ان کو جو کہ معدوم المال ہیں تخ سب المادوم آپ قسم کرتے ہیں یعنی آپ دیتے ہیں غیر کو مال ایسی لوگوں کو تک سبل اب آپ تک سب الغیر المادوم یعنی آپ دیتے ہیں مال کو ایسی شخصوں کو کہ المادوم جو کہ مادوم المال ہیں مادوم معدومانا مادوم المال جن کے پاس مال نہیں ہے آپ ان کو مال دیتے ہیں جو غریب ہیں آپ ان کی پرورش کرتے ہیں جیسے آشین نے لکھا ہے نا کہ آپ دیتے ہیں لوگوں کو وہ چیز جو کہ لوگ نہیں پاتے تو گو کہ جو غریب ہیں جو بے مال ہیں آپ ان کو مال دیتے ہیں ان پہ احسان کرتے ہیں اگر تقسیب المعدوم ہو تو پھر تقسیب البل فتح تقسیب المعدوم آپ دیتے ہیں لوگوں کو وہ چیز جو کہ معذوم ان غیر ہیں آشن لکھا ہے آپ دیتے ہیں لوگوں کو وہ چیزیں جو کہ غیروں کے پاس معدوم ہیں غیروں کے پاس کیا معذوم ہیں حقوق العباد غیروں کے پاس کیا معذوم ہیں حسن اخلاق غیروں کے پاس کیا معدوم ہے اچھی صفات جو لوگوں کے پاس معدوم ہے یعنی صفات محمودہ لوگوں کے پاس نہیں ہے اخلاق محمود لوگوں کے پاس نہیں ہے حقوق العباد کی ادا کرنا لوگوں کے پاس نہیں ہے تو تک سے بل لوگوں کو دیتے ہیں وہ چیز جو کہ لوگوں کے پاس معدوم ہو چکا ہے تو اخلاق سے لوگ معدوم ہیں صفات عالیہ لوگ معذوم ہیں حقوق و سے لوگ معدوم ہیں تو آپ لوگوں کو اچھی صفات کی تعلیم دیتے ہیں جیسے لکھا کہ معذومات الفائد و مکار مت اخلاق جو لوگوں کے پاس بالکل نسیحم نسیح ختم ہو چکے ہیں وہ چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ تقریر ضیفہ اور آپ مہمانی کرتے ہیں سے ہیں مہمان نوازی آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں تو عرب میں اگرچہ مزاج مہمان نوازی تو تھا لیکن اس صفت سے نہیں تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علام کے تھا اور سب سے پہلے جو دنیا میں مہمان نوازی کی صفت جس نے ایجاد کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ تھے اور نبی علیہ السلات و سلامت ملت ابراہیم تھے نا تو اس لیے فرمائے کہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں آپ جو ہیں نا مسافروں سے ہمدردی کرتے ہیں جو مہمان نواز ہو جو اچھے اخلاقوں کا دائب ہو جو غریبوں کو مال و دولت دینے والا ہو اس کو اللہ کریم کبھی بھی پریشان ہو وہ تو علام وا حبیج تسلی دیتی ہے لیکن کتنی کمال سے وہ اور آپ امداد کرتے ہیں لوگوں کی اللہ نوائبل حق اس حادثات پر نوائب نائبتن کی جمع ہے اور نائب حوادث کو کہتے ہیں اللہ نوائب الحق اللہ آپ جو ہیں مدد کرتے ہیں ان حادثات پر جو کہ لوگوں پر آج آ گئے نوائبل حق وہ حادثات حقا تو یہ نہیں کہ حادثات باتلا حادثات حادثات جو لوگوں پر آ گئے وہ ان پہ آپ لوگوں کی امداد فرماتے ہیں تو اب نوائبل حق وہ حوادث وہ پریشانیاں جو لوگوں پر آ جائیں آئی ہوئی حوادث کی آپ مدد فرماتے ہیں تو یہ بڑی بڑی, بڑی بات ہے جو بھوکھا اس کو روٹی کھلاؤ جو خوف زدہ ہے اس کو تسلی دو تو یہ آپ کی بڑے صفات ہیں جب حضرت حقیذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ پہ تسلی دے دی تو اب دیکھو ایمان بخاری کا انداز ابن حجر سے فرماتے ہیں کہ تسلی پہلے دے دی امور اقلیت سے یہ امور اقلیت نا سب جب تسلی امور اقلیت سے دی اب تسلی دینا چاہتی ہے امور امر نقلی سے تو اب دیکھو فن تلاقت دی حدیج تو لے گئی نبی علیہ السلاۃ السلام کو حدیجہ حتا دی ورقت ابن نوفل ابن اسد ابن عبد الوزام یہاں تک کہ لے آئی و کے پاس یہ و جو ہے یہ ابن نوفل ہے اور ابن نوفر جو ہے یہ ابن اسد ہے ابن اسد جو ہے ابن, ابن عبد العزا ہے اب یہ کون ہے ابن عام حدیجہ یہ حدیجت کا کیا ہے چچاد بھائی ہے اب اس کے بارے میں آسان ہے وہ کان عمران تنسر فر جائے یہ اور ابن نوفر جو تھا یہ ایک مر تھا جو کہ تنصر فر جائے یہ نصرانی بن گیا تھا زمان جاہلیت میں اب یہ نصرانی صفت ہے اچھی صفت ہے تام سر اس نے نسرانیت کو قبول کیا یعنی دین عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا اور جب اس نے دین عیصا کو قبول کیا تو دین اوسان اور عبادت اوسان کو چھوڑ دیا فل جاہلیت اس زمانے میں جس میں شرک تھا اور انبیاء کرام نہیں آئے تھے زمانۂ فطرت تھا اب یہ مبارک کو کان اقتبل کتاب البرانی اور یہ لکھتا تھا کتاب کو الکتاب البرانی ابرانی میں فیق تب من المجیل بال تو لکھتا تھا انجیل سے بال ابرانیت عربی میں عبرانی میں لکھتا تھا ماشاء اللہ اصل میں یہ ایک جنجیر جو تھی اس کا اپنا لوگ سریانی تھا تو اس عبرانی یعنی سریانی زبان سے عبرانیت میں اس کتاب کو نقل کرتے تھے وہ کہ یہ کاتب بھی تھے عالم بھی تھے ٹھیک ہے نا لکھنے والے تھے ما شاء اللہ یہ ابرام ہے اور تفخیم کے لیے یا تو یہ کہ جو اللہ جتنا اللہ چاہتا اتنا لکھتے یا لکھنے میں ما شاء اللہ بس یہ ایک انوکھے انداز سے لکھتے تھے تو فرق تو نرجی ابرانی تماشاء اللہ آئی اکتوبا وہ اتنا لکھتے جو اللہ چاہتے کہ یہ لکھتے وکان شیخن کبیرا یہ عمر رسیدہ تھے بوڑھے تھے کیا اندے ہو گئے تھے اب یہاں پہ سوال ہے بعد میں آپ کوئی اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ اندے ہو گئے تھے تو اب یہ سوال ہے کہ جب یہ اندے تھے تو لکھتے کیسے تھے لکھنا تو دینا کا کام یہ اندے کا کام نہیں ہے اور یہ تو اندھا تھا نادینا تھا تو کیسے لکھتا تو اس کا ایک مان محدث کانا شیخن کبیرن قد فی آخر امرے پہلے لکھتے تھے بہت بوڑھے بودھ تھے آخر میں پھر یہ بھی، نادینا بھی ہو گئے تھے تو گو کہ لکھنے کے زمانے میں دینا ہی تھی بعد میں پھر نادینہ ہو گئے تو اس میں دشکال نہیں ہے دوسری توجہ یہ کہ قد آمیہ سے مراد نادینہ ہونا مراد نہیں ہے زورف بصر کی طرف اشار قد آمیہ ایک قد کروبل نابین نادینگی جی کے طرف قریب ہو گئے کہ آخری عمر میں شیخ کبیر تھے اور اس کی نظر کم ہو گئی تھی تو بری کروڑ کم ہوتی ہے نا بڑی گھر میں کم ہوتی ہے نا تو قد امیہ تو قریب العام ہو گئے وہ کہ نادینا کے زمانے کے قریب ہو گئے اندے نہیں تھے نادینہ نہیں تھے زوف بصارت کے طرف اشارہ ہے فقال حدیج تو جب نبی علیہ السلام بھی آئے ورق کے پاس خدیجہ کہتی یب نام ہے میرے چچاد بھائی اسمامل ابن عقیق اپنی اس بتیجے سے سن میں ابن آخری کا اپنی اسمتی جی سے سن ورقت وکالو ابن تبناخی فکل و خدیجہ تو جب نبی علیہ السلام بھی آئے وڑک کے پاس خدیج کہتی یبنام اے میرے چچاد بھائی اسمامل ابن عقیق اپنی اس سے سن من ابن آخی کا اپنا اپنی اس بتیجے سے سن فکال وڑک تو یبنا خی و نکا اے میرے بتیجے ماں جاترا تو کیا دیکھتا ہے دیکھو یہاں پہ آتے من ابن اخیق اب آپ اس نے آپ سنیں ابن اخیق سے یہاں بھی آتا ہے کہ وراقیب ابن نوفل جو تھا یہ ابنام میں حدیجہ تھا مسلم شریف پھر آپ کے پاس ہے دیکھو اٹھاسی سفح ہے مسلم کا وہاں پہ آتا ہے کہ وراقب ابن نوفل جو تھا آپ وہ دیجا واپ میں حدیجہ آتا ہے یہاں پہ ابن عم تو ابن ام اور عم میں فرق ہے تو جب مسلم اٹھاسی صفحہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ ام ہے یہاں پہ ابن عم ہے تشریفی ہے اور ایک ام نصبی ہے یہاں ابن عم اذرائے نصب ہے وہاں پہ ام اذرائے شرافت ہے یہ آپ کی چرچا وہ کہ علم اور شرافت کے اعتبار سے چچا کے برابر ہیں اب کے برابر ہیں لیکن نصب کے اعتبار سے ابن عام ہیں تو یہاں پہ ابن عام اذرائے نصب ہے مسلم شریف میں عام ازرائے شرافت ہے اب یہاں پہ آتا ہے کہ میں ابن عقیق اب آپ سنیں اپنے چچازاد کسی باعث سے ورق ابن نوفل اور نبی علیہ السلاط السلام کے درمیان جو تھا رشتہ نصبی تھا اس لیے کہ یہ عبد العضا جو ہے نا یہ تیسرے مرتبے پر آتے ہے رکھا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العضا عبد العضی جو ہے یہ بیٹا ہے کس کا قص کا اب نبی علیہ السلام کا نصب آپ کو یاد ہے نا عبد اللہ محمد ابن عبد اللہ ہبن عبد الفلب مطلب, مطلب ابنی ہاشم ابن عبد مناف ابنی عبد العزا یہ تیسری یہ کس طرف یعنی کس تک وڑکا کا تیسرا مرتبہ ہے ورقا نوفل اسد عبد نبی علیہ السلاط وسلام کا یعنی چوتھا دادا آتا ہے عبد الزا کی طرف عبداللہ ایک عبدالمطلب دو ہاشم تین مناف چار اور پانچ میں عبدالوزی آ جائے گا ان کے تین نسبتیں ہی ہیں اور نبی کے چار نسبتیں ہی ہیں تو اوپر جو ہے نا دادوں میں جو ہے نا ابد عزا ادھر ورق اے اسد کا باپ ہے وہاں پہ کس کا باپ ہے عبد مناف کا باپ ہے تو اسد اور عبد مناف آپس میں بائی ہو گئے اور عبد العزا وسائی کے اولاد ہے تو اس نسبت سے نبی علیہ السلاط اسلام اور ورک کے درمیان یہ رشتہ تھا تو اس لیے فرمائے کہ اسما من ابن عقیق آپ سنیں ابن عقیق سے فقال ورکا نکاح ابن عقیق اے بتیجے ماذا ترا کیا آپ دیکھتے ہیں فاقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمارا تو نبی علیہ